مان سار منگ اور انسان مزیدار قربان کا انسان منی قربان الحباق انسان پیدا انسان کسی چیز سے پال قربانے گی گام و ستی کے پتنگیوں سبھیوں پر انسان پل پر مزیدار آپ مانگی انسان دے پارا انسان پرتمان ہو گیا جو اللہ پاک انسان اللہ عید اور کاماس نہیں تھا اللہ نب حق تو عبادت یا اللہ دی حق کا, عرفنا کا, حق کا, اور حق کا پر. ملک کو حکم پہ نقصان اور پل پر جنابان دا دی تیسری تھی چکن عمر کے باج سمتی لو لینا آج لینا بعد گوی سے <تصفح> لو احسان کرے گا مت اسلام تھا لگتی غلط ایمان ہو امان و بازار لگی تھی تجھے بات کا پتہ لگے چیزوں لو نت کو یو سڑی لمبے को جما سر آدھا خبر ہے لاری والا مکان تو خلق کو پر پوتی گا مدرا کی کیا داری سرائی میں جنگیت کو ہوتی ہے داری سرائی میں اکیدائی اسلام مرورا رہا ہو اور یہی خنبادہ میں مگی زندگی ہے تیرک رہا مگی موازمی دا مدینے بنو رہے تلالہ دے رہا ہوتی ہے تو اب کی یا رسول اللہ الان یا اللہ وہ اللہ رسول اللہ اسمہ کے جائیے لیتے ہیں اسمہ کے دور اور دزم مرورا تیرک رہا ہو آہ تاکہ اسمہ جانگیت تا بیلان جدا سے ملے لان تاکہ اسمہ جانگی نجھے کم کس سلپروردگار کو پیزندہ دفلا ہے گوشتا دے ایمان کی مطین ہے مطلعہ تے اہر کی مطین ہے مطلعہ کیلیو انسان دے دا اولاد دے دا قربان دے دا جائداد دے دا کور دے دا مال دے دا کورتائی دے دا یہان دوستان تا لقداد تول مال ار قربان سی یو ایمان تک ملاو سی یو ایمان دب دے گٹے سودا و پروزان سے گٹا دے دے دی نقصان فلکل شائع پاہن سکتا نام کے <Mysterie> سردار بنگلے اولادوالیسان اللہ سوچ کہی نو دے اللہ کوئی وہ لفظ دباؤ دلی دی اگر اسلام و خبر کا دو او الحمد للہ کرے اسی صفت موجودی تاری کرے ہم و کی دینا حضرت دی کا خلق نو نبی مبارک دیراو. کلا. نبی مبارک نا دی علی کو مڑ ان کسو ردم جی چاری کونٹ کی مدد الاقے فضل سرا دیجیے دو ریز کفلدان مدد موقع کفلدان مل مبارک خبر نہ لا مربان کا نقصان دے دینے پر دنیا نہ پو نسان ہو پانچ روپئے نہ دیا مندے بل بدار ہوئی آ کہہ نہ پائے گو مجھ کو زبان مان دینا پائے گی اٹھا نہ پاتے اس لیے لوگ نقصان دہو کو اور جمعور آپ نہ پاتے اس جن جان سو سو مت پتلگی لوئی تھی دکھ دور زندگی پریشان دن زندگی کی موڑ آرشن بےند پروا پورا گا ہوں سر سڑک پیگا نا باڑی ملنگ اور مجھے چکلائی پہ من روز بداش پوری ریتے آنسل <سؤال> کرنا خوب سر سے پہلا روانا سو میں بلتا بلا سنا میرے پاؤں بلی پر خبر سوچنا بس ماف کر کے سر کوئی خبرو کا مالک نے کرنے مالک مخلید مدا سوچا پرتگار پہ دن دلائی سے جمع مشکل میں خطرناک تھا مر پکاڑے مندے پتہ لگی گول بچا زخمی اس کے ساتھ میں یہاں بچائی اور اگل آرگای یہ بچی سلکری واضحی جیسا بچائی اور اخیر ساکانی تو لی زندگی د خسین من دے دا زخم جوڑ سسو دقا یو بچائی میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا دقا پاکا مرین کتنا اس بغیرہ چی تا دمی جائداد جوڑا او درنہ لادو دے شپا اورد دارائی باندنسل چی نی پی زندو پی کتنا زندو تا یار چی وی بے مسلح ہم اور بزرگ یہ کتاب روز ملا تھا بچا اترا کی دنیا میں بچ رہے کی تا دنیما بچ رہے کی یہ ضرورت نسرا بابا مکھی مکھی درپن پر ضرورت مسلمان سلطان سر سب متأ توڑا لڑا خبر آ رہا ہے چوتیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سالگی ہوتے ہیں وہ مورے پلتا سرانگی پیمپیاں کل بے پیزنگ کلا جاؤ سرانگی پہ جاؤ آپ کا پتن لگی چیز تصویر توجہ دیا خوشہ خبریں یا قرض سے خبر توجہ مستا یا نہیں ملتا پتہ لگی کہ گمت منع پتا لگے کلتا بھائی کل پیتا بڑے کال گھومت تو قرآن سیزتا کال گھومت قرآن سیز لفظ بدل کے یو لفظ تری جی <سؤال> سے فرمائی <سؤال> سے الحمد للہ من کی ہے ترین اللہ <سؤال> دے پر الحمد <سؤال> للہ من کی ٹولے پر بجا جائے میری صبح دی بھائی بہان د دے امدو بجائے مددو مدد اناتا سب کچھ دبل منافا دبل کداچا لے مل مجھے ہم دل بےکار بورکی بورکی داد چل دا ما متا دامتا پھر ہالت خود من پہ بلا کھما ہات میل دے پایا ہلت پوزرا بلتا ہوں اللہ على قدر الاغلاس ان الله يغفر حياه وان شاء الله نرضي عنك باذن الله لا لا لا لا لا بارك الله فيك انا بنت قاله